الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر قدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها وقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولا ينزع عن الله من صدور عبادكم المحابه المحابه منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله ما الوهن کالا دنیا و کرایت الموت حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی جامع حدیث ہے اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور دور حاضر کے بالکل عین مطابق ہے یو شق العمام ان قریب جماعت گرو تداعا علیکم بلائیں گے تمہارے خلاف بلائیں گی تمہارے خلاف کما تدا اللہ جیسے کہ بلاتی ہیں کھانے والی جماعت علاقس آتے اپنے پیالے کی طرف کیا مطلب تدا یا تداحا یہ باب تفاعل سے ہے مزار کشیغہ ہے واحد منس کا ہے آپ اس میں یہ مت سوچیے گا کہ تداحا یہ تو ماضی ہے یہ تطدا ہے اور جب باب تفاول کی دو تاؤ میں سے کبھی کبھی ایک تا کو جوازی طور پر حضرت کر دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ ہے تداعا علیکم بلائیں گی تمہارے خلاف علیکم تمہارے خلاف جیسے آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ القرآن حجت کا او کا علیہ تمہارے خلاف علیکم کما تدا اللہ اللہ کھانے والی ایک جماعت دی ہے آپ علیہ سلاح نے سلام کہ جس طرح اگر کوئی جماعت یا چند لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں تو آنے والے شخص کو جس طرح وہ اپنے کھانے کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو تو قرب قیامت میں آخر زمانے میں کفار مسلمانوں کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلائیں گے اور کفار سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اس طریقے سے آج اگر آپ ایک نظر جوڑائیں گے عالم دنیا پر تو اس وقت آپ کو یہی نظر آئے گا تو مسلم جو صرف اور صرف ایک تنہا تنہا ایک جماعت ہے اور اس کے علاوہ پوری کی پوری حال کفری یا طاقتیں ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تو یہی بالکل اس حدیث کے آئین مطابق ہے یو شکل ان قریب جماعتیں ان علیکم بلائیں گی تمہارے خلاف جیسے جماعت بلاتی ہے علاق اپنے پیالے کی طرف مراد یہ ہے کہنے والے نے کہا و من قلت نہ دن کہ اللہ کے رسول کیا اس دن ہم مسلمان کم ہوں گے وہ من قلت کمی کی وجہ سے نہ ہم یوم اس دن ہم کم ہوں گے کو جیسے کسی بھی چیز چاہے دودھ ہو چاہے پانی ہو اس کا اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن پانی اصل تہ میں ہوتا ہے اور اوپر جھاگ ہوتی ہے تو تم دنیا میں بہت زیادہ ہو گے لیکن تمہاری پاور تمہاری طاقت اتنی اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے ایک جھاگ کی کہ جس کو کوئی بھی کوئی چیز شمار نہیں کرتا لیکن نکم غفان تم جھاگ کی طرح ہوگے کا غصہ سیلے جیسے سیلاب کی جھاگ آگے کیا ہوگا ولینزع عن الله من صدور عبادکم المهابه انزع نذہ یم ذعمانہ ہوتے نکلنے کے ولا یم ذن اللہ اللہ تبارک و تعالی نکال دیں گے من صدور عدو بكم تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارے دشمنوں کے سینوں سے المهابۃ منکم تمہارے خوف کو جو مسلمانوں کا جو خوف ہوگا وہ کفار کے دلوں میں بالکل بھی نہیں ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ولا یقذفنا قد یقذف معنی ہوتے پھینکنے کے فِي الْوحنَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے تمہارے دلوں میں الوحن الوحن کے لفظی ہوتے ہیں کمزوری کے لیکن آگے اس کا خود مطلب رسول بتا رہے ہیں قَالَ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وحن اے اللہ کے رسول وہ ہیں آپ نے حب دنیا کی محبت اور موت کی نفرت زور سے سکو اور بندی حب الدنیا و کراحیت الموت دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی یہ ہے وہاں یہی ہے آج ہر ایک دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے دنیا کی کی فکر ہے اور موت کی کوئی فکر نہیں ہے اور مسلمان کو مسلمان کا کوئی درد نہیں ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المؤمنون کا جسد واحد انشتقا کلو ہو انشتقا نبو اشتقاء کلو ہو پشتقا لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان بالکل ایک بحثی کی نیند سو رہے ہیں اور جو ہمارے حکمران طبقہ ہے ان کو بالکل تس سے مس نہیں ہو رہا ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انسان یہ چھوڑ دیجیے کہ مسلمان کیا ہیں انسانیت کا بھی کچھ احساس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے حکمران طبقے سے بالکل ختم ہو چکا ہے اب اگر ملک شام اور فلسطین کے حالات پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو کسی ایک کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا سکا اور جہاں پر اگر کوئی بات کرنے کا موقع آیا ہے تو وہاں پر ملک کے پاکستان میں سے کسی نے حصہ تک نہیں لیا اس کے خلاف کم از کم ایک آواز تو اٹھائی جائے کسی نے بات تک نہیں کی تو دیکھا جائے تو پھر پوچھا گیا کہ, کہ ہم کم ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں ول انتم یومئذین کثیرۃ تم زیادہ ہو گے لاکن نہ تم غصاء اج میں اور آپ ایک جھاگ کی مانند ہیں اس کے علاوہ میرے اور آپ کی کوئی ہستییت نہیں ہے ول ینزعن اللہ من صدور عبادکم ا اِس وقت کفار کے دنے مسلمانوں کو کوئی رعب اور کوئی دبدباہ نہیں ہے ورنہ ایک مسلمان اس کی طاقت اس کا دبدبہ اور اس کا خوف پوری ملت کفر پر طاری رہتا تھا ول یقذفن فی قلوبکم الوهن اور اللہ نے حضرت بن ابی وقاف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ, السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم لات قیامت قائم نہیں ہوگی حتی جا قوم یہاں تک کہ کسی قوم نکلے گی یا السنت جو کھائیں گے اپنی زبانوں کے ذریعے سے کمات و بھی السنتہا جیسے کہ کھاتی ہے گائے اپنی زبان کے ذریعے کیا مطلب ہے حدیث کا کہ قرب قیامت میں لوگ ایسے ہوں گے اپنی زبانوں کے ذریعے سے کھائیں گے کیا مطلب اپنی زبانوں کے ذریعے سے یعنی چرب لسانی کے ذریعے سے جھوٹی گواہیاں دیکھ کر آج اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے اپنی چرب لسانی کی بنیاد پر جھوٹی وکالت کی بنیاد پر جھوٹی گواہی کی بنیاد پر وہ پیسے کمائیں گے اور اپنی دنیا کمائیں گے اور کیا کریں گے اپنی زبان کے ذریعے سے کھائیں گے اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی آگے جو ہے کہ جیسے گائے کھاتی اپنی زبان کے ذریعے سے اس تشریح کی صرف ایک وجہ ہے کہ جس طرح جانور کھاتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو آنے والے لوگ بھی ایسے ہی کھائیں گے نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہوگی بس اپنی زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کی تعریفیں کریں گے و نہ کریں گے اور اپنا مال بٹوریں گے تم اور لالچ کی بنیاد پر اور جس طریقے سے جانور کو اگر چارہ ڈال دیا جائے اس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کس کا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے تو اسی طریقے سے وہ جو لوگ ہوں گے وہ بھی حلال اور حرام کی کوئی تمیز ان میں نہیں ہوگی حدیث نمبر سترہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی سے زمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا بال بالا یبالی معنی پرواہ کرنا پرواہ نہیں کرے گا آدمی ماںز امین جون ہوں کہ جو اس نے لیا ہے وہ امین امن الحرام وہ حلال سے لیا ہے یا حرام میں سے یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا بس ان کا مقصد یہی ہوگا کہ بس مال کمایا جائے دنیا کما لی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو لیا ہے جو کمایا ہے کیا وہ حلال بھی ہوئے یا حرام ہے اس کی کوئی تمیز نہیں ہوگی خدا کی قسم اس وقت اگر آپ میں غیر کا نہیں کہتا مسلمانوں کی مارکیٹوں میں چلے جائیں مسلمانوں کی منڈیوں میں چلے جائیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح اندھے اور بہرے ہو کر دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں ان کو نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی طبیز ہے مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان ٹوٹل سودی کاروبار کرنے والے ہیں کیا ہے کیا اللہ نے بات قبول کرنی ہے سب سے افضل چیز طلب و بعد فریضت حلال کمائی کا ذریعہ معاش اور اس کی تلاش یہ فرض ہے اور حلال کما کر کھانا اور بچوں کو کھلانا یہ لازم اور ضروری ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سارا دن اور ساری رات سجدے میں کیوں نہ گزار دیں اگر آپ کا ذریعہ آمدن حرام کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک آدمی اگر غلام کعبہ پکڑ کر کھڑا ہے اور رب سے مانگ رہا ہے اب ساری کی ساری وجوہات ایسی وہاں پر پائی جا رہی ہیں کہ کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک کیوں اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ پہنا ہوا وہ کپڑا بھی حرام کا ہے اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے تو اللہ لا جا کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں آج اگر آپ ایک نظر دیکھیں گے تو بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے سامنے بڑے نیک بڑے نیک قبے والے اگر آپ ان کی زندگی میں ایک نظر ڈالیں سب کے سب سودی کاروبار میں شریف سودی کاروبار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو یہ ہے کہ نہ مر کو ماں زمین میں بار کہتا ہوں بھوکے رہ جائیں بچوں کو بھوکا چھوڑ دیں لیکن حرام کے لقم کے قریب نہ جائیں اپنے بچوں کو اور اپنے اہل ویال کو حرام سے بچا لو سب سے بڑا احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے حلق میں حرام کا رکن اور حرام کا قطرہ مت جانے دیں یہ آپ کا احسان ہے آپ کی اولاد پر لائیں آپ کے لیے لا يبال ما اخذ من امین الحلال امن الحرام آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا جو اس نے لیا ہے تو اس میں سے کیا وہ حلال ہے یا حرام کوئی پرواہ نہیں ہو حدیث مرحم نقل کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی ہوتے ہیں ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالنا یعنی خود ذمہ داری نہ لینا بلکہ کسی دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا کسی دوسرے کو ذمہ داری سونپ دینا دا المسجد مسجد والے ذمہ داری ڈالیں گے ایک دوسرے پر لا یدون اماما وسلی بهم امام نہیں پائیں گے جو ان کو نماز پڑھائے جی قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ دین لوگ اتنے دور ہو جائیں گے اتنے دور ہو جائیں گے کہ ان کو حتیٰ کہ ایسا شخص بھی میسر نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو نماز پڑھا سکے اتنے مسائل سے بھی کوئی واقف نہیں ہوگا کہ جو ان کو نماز پڑھا سکے یا تداف آہ مسجد مسجد والے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اگر تڑھا دے دوسرا کہ تو پڑھا دے اس لیے کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا نماز پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا نماز کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہوگا है है مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثرات قیامت کی نشانیوں میں سے مسجد والے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے باب طفاع کا خاصہ ہوتا ہے ایک با ہم ایک دوسرے کے ساتھ لا یجدون اماما نہیں پائیں گے امام کوئی بھی امام یوسلی بے جو ان کو نماز پڑھائے صلاحی ولی کے سلے میں جب با آ جائے اس کے معنی ہوتے نماز پڑھانا ویسے مانا ہوتے نماز پڑھنے حدیث نمبر انیس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ان من من سے میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نا ایسے لوگ ہوں گے یہ خون جو ہوں گے میرے بعد ان میں بال یا ودو احدرگا کوئی ان میں سے کوئی چاہے گا لور آنی کاش کہ مجھے دیکھ لے یعنی مجھ پیغمبر کو دیکھ لے بے آلی ہی و مالی ہی اپنے اہل و اور اپنے مال کے بدلے میں آئے آئے صحابہ کے بارے میں نہیں آپ نے بال والوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے فرمایا ہے محبت کرتے ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارا سارا کا سارا مال لٹ جائے ہم اپنا سارا مال لگا دیں اپنے اہل و یال قربان کر دیں لیکن حضور کا دیدار نصیب ہو جائے یقیناً ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہل و عیال سے اپنے مال سے بے انتہا بڑھ کر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے مال کی قربانی دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں ان نمن اشد امدیلی حکن میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نا لوگ ہوں گے یقینی جو میرے بعد ہوں گے یا بد دو احاد ہوں ان میں سے کوئی ایک چاہے گا لور آنی بے اہلی و مالی کاش تو مجھے دیکھ لے بے اہلی و مالی اپنے اہل و اور اپنے مال کے بدلے میں جی حدیث نمبر صلیمر معروف حضرت عبد الرحمن بن حضر یہ بھی مرفوع عمل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپ نے ارشاد فرمایا ان ہو سے یکون فی اخر الزمان ان قریب اخر فی اخر هذه کہ ان قریب ہوں گے اس امت کے آخر میں قوم ایک ایسی جماعت یا سے لوگ لهم مثل اجر افضلهم ان کے لیے ثواب ہوگا پہلو جیسا لهم ان کے لیے مثل اجر افضلهم پہلو جیسا ثواب یعنی اسلام کے جو سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا کھلایا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ انہوں نے اسلام کو متعارف کروایا ہے لوگوں کے سامنے تو اس طریقے سے میری امت کے آخر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کو بھی پہلو جیسا ثواب ملے گا وہ کیا کریں گے یا امرون بالمعروف نیکی کا حکم کریں گے و ینهون عن المنکر برائی سے منع کریں گے وہ یقاتلون اهل الفتن اور کتنے والوں سے کیا کریں گے کتاب کریں گے مطلب جو لوگ دین سے دور ہیں جو لوگ دین سے دور کرنے والے ہیں کتنا پرور ہیں اور ان کو ان سے کیا کریں گے وہ لوگ لڑائی کریں گے کرام نے بھی یہی کیا اول پہلے طبقے جو لوگ تھے کہ نیکی کا حکم کرتے تھے برائی سے منع کرتے تھے اور جو دین سے متنفر کرنے والے تھے دین سے دور کر دور کرنے والے تھے لوگوں کو ان سے کیا ہے جہاد کیا ہے تو بعد میں لوگ جس وقت دین بالکل معدور ہو جائے گا دین سے کوئی تا... کسی کو لگاؤ ہی نہیں ہوگا کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اس وقت جو لوگ دین پر قائم ہوں گے اور پھر دوسروں کو بھی نہیں حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے ان کے لیے ثواب ہوگا پہلو جیسا اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ بعض والے افضل ہو جائیں گے صحابہ کرام کی افضلیت اپنی جگہ ہے لیکن یہ ایک نسبت ہے کہ گویا پہلے جس طرح انہوں نے والا میں اسلام کا تعارف کروایا تھا بعد میں آنے والے لوگ بھی ایسے اسلام کا تعارف کروائیں گے تو ان کو بھی کیا ہوگا ایسے ابو بکر سے روایت ہے کہ آپ السلام نے ارشاد فرمایا زمان لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا کوئی بھی چیز نہیں پیسے کے پر جاری ہوں گے بس جس کے پاس پیسہ ہوگا عزت جا جلال کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا یعنی دنیا میں رہنے کا مقصد گویا نے صرف اور صرف پیسے کو ہی بنا لیا ہوگا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا گویا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہونا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا لا لافی اللہ دینا درہم کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر درہم اور دینار بس ہر ایک مال کی فکر میں لگا رہے گا کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی نہ آخرت کی نہ ہی مال اولاد نہ ہی اہل ویال کی تربیت کی نہ کسی اور کی بس صبح شام ہر وقت دنیا ہی کی فکر لگی رہے گی لائن و درہم حدیث نمبر بائیس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنفان من اہل النار لم عرب ما قومن سنفان سنفن کی جمع ہے قسم کو کہتے ہیں نو کو دو قسمیں من اہل النار جہنم وانوں کی ایسی ہیں کہ لم عرب ما قومن آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا حضرت ابو لرہ کی جوایت ہے ان میں سے ایک قسم قومن ایک ایسی قوم ایسی جماعت ماحول سیات کی جمع کوڑے کو کہتے ہیں ان کے پاس کوڑے ہوں گے جمع ہے کی دم کو کہتے کوڑے ہوں گے جہنمی کی قسم ید رگون بےحن وہ ان کوڑوں کے ذریعے سے ماریں گے لوگوں کو ایک قسم تو یہ ہے جہنمیوں کی کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک یہ ہے دوسری قسم جہنمیوں کی ان ان اور دوسری قسم کی ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن جو کپڑے پہننے والی ہوں گی پہنے ہوئے ہوں گی آریاتن ننگی ہوں گی ممیلاتن مائل کرنے والی ہوں گی دوسروں کو اپنی طرف ما خود مائن ہونے والی ہوں گی دوسروں کی کی طرف رؤوس ہننن بخت ان کے سر مراد بال بخت کی جمع ہے کوہان کو کہتے ہیں جو کوہان ہوتی ہے اونٹ الما الا جھکی ہوئی تو کاس نے متل بخت بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہوں گی اس کے سر لا ید جنت یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی ولا لا یہ جتنا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی وہ اتنا ریحا حالانکہ جنت کی خوشبو لتو جدو پو پائی جاتی ہے یا سونگھی جاتی ہے من مصیرت کزا بزا اتنی اتنی مسافت تک جی ہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر دو قسم بیان کی اللہ اللہ جن کے پاس دم، گائے کی دھ کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے اس سے ظلم و ستم ہے کہ ظلم لوگوں کو ماریں گے آخر زمانے میں ایک دوسرا یہ ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی ایک تو یہ کہ ان کا لباس کم کا ہوگا کامل لباس نہیں پہنا ہوگا عورتوں نے کچھ تو پہنے ہوئے ہوں گی کپڑے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی کچھ حصہ ان کا کچھ جسم ننگا ہوگا ایک مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اتنے چست پہنے ہوں گی اتنے تنگ کپڑے ہوں گے کہ جس سے ان کا جسم چھلک رہا ہوگا ان کا جسم نمایاں ہوگا یہ مطلب ہے کہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی ننگی ہوگی دو تیسرا مطلب کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اتنے باری کپڑے پہنے گی کہ اس سے ان کا جسم پھر بھی نمایاں ہوگا یہ ہے وہ عدیں اس لیے انتہائی زیادہ خیال رکھنا چاہیے لباس کے حوالے سے کاسی یا کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی تین مطلب میں نے آپ کو بتایا دوسری صفت بیان کی مومی لا مائل کرنے والی ہوں گی یعنی اپنے آپ اپنا حسن اس طریقے سے ظاہر کریں گی ایسی خوشنما بن کر ظاہر ہوں گی کہ تاکہ لوگ ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی ایسا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلیں گی کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں یہ پھر فرمایا ما مائل ہونے والی ہوں گی خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی اگلی جو صفت بیان کی ہے کہ روس کا کاسلمت البخت المائلات ان کے ساتھ سر سمرات بال ہیں اصل مت بخت البتل معالتی بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہوں گی اس, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو عورتیں اپنے بالوں کو یہ گردن کے اوپر اس طریقے سے جمع کر دیتی ہیں اکٹھا کر دیتی ہیں جو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کو گویا ان اپنے بالوں کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بال بہت زیادہ ہیں گنے ہیں جو اچھے اور خوشنما لگتے ہیں تو یہاں جو بالوں کو اکٹھا کر دیتی ہے گویا کہ وہ بھی اونٹ کی کوہان کی طرح بن جاتی ہے تو یہ ایک بناؤ سنگار کی ایک قسم ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ تب ناجائز ہوگا کہ جب غیروں کو مائل کرنے کے لیے ہو اور جب اس طرح بنا کر اس طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا جائے یہ تب کی بات ہے اگر کوئی عورت اس طریقے سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر گھر کے کام کاج کے لیے اپنے بالوں کو سمیٹتی ہے تو یہ پھر اس میں داخل نہیں ہوگی یا اسی طریقے سے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اگر ایسا کر رہی ہے تو بھی اس حدیث میں داخل نہیں ہوگی یہ ناجائز ہو یہ تب ہی ہوگا کہ جب غیر مردوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس وقت یہ کیا ہوگا ناجائز ہو تو ان عورتیں جو ان, ان صفات کی حامل ہوں گی تم لباس پہننے والی ہوں گی باریک لباس پہننے والی ہوں گی یا کم لباس پہننے والی ہوں گی غیروں کو غیروں پر اپنا آپ ظاہر کرنے والی ہوں گی نکلیں گی گھروں سے اس لیے تھا کہ لوگ ہمیں دیکھیں یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلیں گی اور اپنا آپ ایسا بناؤ سنگار کر کے اور بالوں کو مختلف ڈیزائن سے اور فیشن سے بنا کر نکلیں گی تو اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں نا جنت ایسی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اگلی بات اس سے بھی خطرناک وَلَا يجدن ارے جنت میں داخل ہونا تو دو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی وہ انہا لتو جد من مصیرت ان کزا و کزا حالانکہ جنت کے جو خوشبو ہے وہ ایسی ویسی خوشبو نہیں ہے بلکہ وہ تو لتو جدو سنگی جاتی ہے پائی جاتی ہے من مصیرت ان کزا و اتنی اتنی مسافت تک مراد یہ ہے کہ بہت دور تک اس کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے لیکن یہ عورتیں اس جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور جو حدیث پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں حدیث نمبر وقال اکالبی صلی اللہ علیہ وسلم انََ اللہ انتظان عباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلو فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا حضره الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الله لا يقبض العلم الله تعالی علم کو نہیں اٹھائیں گے قبض کر لینا مطلب اٹھا لینا اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائیں گے انتظار کھینچ کر یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کھینچ لیں گے ہر شخص سے نہیں کہ, من کہ اللہ کھینچ لے اس علم کو بندوں سے نہیں بلا کہ یوک بزول علم لیکن علم کو اٹھا لیا اٹھا لیا جائے گا بے قبضل علما کے اٹھ جانے سے یعنی جو علماء ہوں گے ان کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو اس طریقے سے علم اٹھے گا ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو دنوں سے علم کو ختم کر دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ اذا لم یب کا عالمن بقیہ یب کا حتیہ لم یب کا عالمن یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا اتخ ناسر اوسن جو ہالن لوگ بنا لیں گے سردار جو ہالن جاہل لوگوں کو جاہل کی جمع ات خدم ناسلوسن لوگ بنا لیں گے جاہلوں کو سردار فصیلو بس ان جاہلوں سے پھر سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا فافتو تو وہ جاہل فتوا دیں گے جواب دیں گے بغیر علم بغیر علم کے فضلو بس وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے وہ از اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ایک مجرس ہے گمراہ کریں گے تو جی ہاں قرب قیامت نے اور یہ اب حالات چل رہے ہیں کہ جو چنیدہ چنیدہ علماء ہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و کو دنیا سے اٹھا رہے ہیں تو جو علما ہوں گے اللہ تبارک مطالعہ ان کو دنیا سے اٹھا لیں گے اس طریقے علم دنیا سے اٹھ جائے گا تو علماء کے جانے کے جانے بعد لوگ اپنے سردار اور اپنے بڑے کن کو جاہر لوگوں کو بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھا کریں گے اور وہ جو جاہل ہوں گے وہ پھر ان کو جواب دیں گے بغیر علم کے پھر کیا ہوگا فصل الو اصل فصلو و اصل الو خود بھی گمراہ ہوں گا دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے حدیث نمبر چوبیس وسلم تعلم العلم وعلموه الناس تعلم الفرائض وعلموه الناس تعلم القران وعلموه الناس فاني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضه لا يجدان احدا يفصل بينهما حدث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في روايهك الرسول اكرم صلى الله عليه وسلم انه قال تعلم العلم علم سیکھو تعلم علامہ تعالمانہ سیکھنا علم سیکھوس علامہ معلم سکھلانے والے کو کہتے ہیں متعلم سیکھنے والے کو کہتے ہیں لوگوں کو تعلم الفرائض فرائض سیکھو فرائض سے مراد نمبر ایک فرائض اسلام ہے اسلام کے جو احکامات ہیں جو فرائض ایک یہ نمبر دو اس سے مراد علم میراث ہے وراثت کا علم میرا وراثت کو سیکھو میراث کو عالم الناس اور لوگوں کو سکھلاؤ نمبر تین تعلم القرآن اور سیکھو عالم الناس اور لوگوں کو سکھلاؤ کیوں مقبوض ہوں بے شک میں ایک ایسا آدمی ہوں مقبوض جو اٹھا لیا جاؤں گا میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اٹھا لیا جاؤں گا والعلم علم سائن قبض معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں سائن قبض مجهول بھی پڑھ سکتے ہیں والعلم سينقبض اور علم بھی ان قریب اٹھا لیا جائے گا ويظهر الفتن پھر فتنے ظاہر ہوں گے حتا يختلف اسنان اس قدر فتنے ظاہر ہوں گے یعنی دین سے دوری اتنی ہو جائے گی حتا يختلف اسنان دو لوگ اختلاف کریں گے فی فریضۃ کسی فرض میں کسی حکم میں کسی کام میں لا یدان تو وہ دو کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے کہ یفصل لبئی نہ ہوا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے آپ السلام نے شاید فرمایا کہ دین سیکھو علم سیکھو قرآن و حدیث کو سیکھو فرائض کو سیکھو قرآن کو سیکھو اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی قربی قیامت میں اٹھا لیا جائے گا یہاں تک کہ اس قدر فتنے ظاہر ہوں گے دین سے دھوری اتنی ہو جائے گی کہ دو لوگ اگر آپس میں اختلاف کر لیں گے دو لوگوں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے گا کسی مسئلے کے بارے میں تو تیسرا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں کے درمیان بالقرآن لا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں قرآن کو پڑھو بلحون عربی عربی لہجوں میں و اسواتِ اور ان کی آواز میں عربی آوازوں میں اور عربی لہجوں میں قرآن کو پڑھو بھائی یا تم خون لشک اور بچو تم و اہل لشک عشق والوں کے لہجے سے بچو تم عشق والوں کے لہجے سے آل العشق عشق والے أهل الكتابين اور یہود نے سارا کے لہجوں سے أهل أهل کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے پیروکار ہیں پھر آپ نے فرمایا وہ سید جی ابا جی قومن عنقریب آئے گی میرے بات ایک ایسی قوم ایک ایسی جمال یہ ایسے لوگ آئیں گے میرے بات یورجن بالکل آن ترجیح جو قرآن کو پڑھیں گے گانے کی طرز پر ووہ اور میت پر رونے والی عورتوں کی آواز میں ترجیح کہتے ہیں کہیں پر آواز کو پست کرنا اور کہیں پر آواز کو بلند کرنا یہ ہوتا ہے ترجیح تو گانے کی آواز میں قرآن کو پڑھیں گے یا نوحہ کی جس طریقے سے عورتیں نوخا کرتی ہیں میت پر آخر رسم و فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے قرآن کو اس انداز میں پڑھنے والے لا یو جا یہ قرآن ان کے گلوں سے ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا مطلب قرآن ان میں نہیں اترے گا بس صرف زبان تک رہے گا لا جا بے قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا مختون تم ان کے دل فطر میں پڑے ہوں گے وہ قلوب الدین یوں جب شان اور ان لوگوں کے دل بھی کہ جن کو ان کی یہ حالت اچھی لگے گی جو لوگ قرآن کو گانے کی طرف پر پڑیں گے نوحہ کی طرف پر پڑھیں گے تو ان لوگوں کے خود دل بھی فطر میں پڑے ہوئے ہوں گے اور جو وہ کرنے والے ہوں گے ان کے اس لہجے کو سن کر جن کو ان کا یہ پڑھنا اچھا لگے گا ان لوگوں کے دل بھی کیا ہوں گے فتنے میں پسند کرنا بھلا محسوس کرنا کہ جن کو ان کی شان اچھی لگے گی جن کو ان کی یہ حالت بھلی معلوم ہوگی وسلم کو لہجوں سے اور کے سے سیداری میرے والد آئیں گے ایسے لوگ ورجعون بالقران ترجيعا الغناء والنورہ جو قرآن کو پڑھیں گے گانے کے طرز پر اور مئن پر رونے والیوں کے طرز پر لا یجاوز حناجرہم ان کے حلقوں سے آگے نہیں پڑے گا فستون تنقلبہم ان کے دل فتنوں میں پڑے ہوں گے قلوب الذين اولو لوگوں کے دل بھی یعجبہم شانہ جن کو ان کی یہ حالت اچھی لگے گی واللہ تعالی الصواب عليه وتم واحكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله وصدق رسوله نبي الجليل ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين